پہلے تو اتنا ہی پوچھو نا کہ مشین کا زبی حلال ہے تم تو پیکنگ ڈیٹیل بتا رہے ہو اس کو پیک کیا جاتا لیپتھ بھائی سیدھی بات بتاؤ مشین کا زبی حلال ہے یا نہیں اتنا ہی پوچھنا نا آپ بیٹھی تشریف رکھی آپ مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کی کم نصیبی کہیے کہ پوری دنیا میں نظام آ گیا ہے زبیحہ کا سب مشین سے ذبح ہوتی اب کیا کرتے ہیں وہ مشین کا زبیحا کیا کرتے ہیں باہر ملکوں میں ایک بٹن لگا ہوا چھری چلتی رہتی اب ایک شخص نے بٹن دبا دیا بسم اللہ اللہ اکبر اب مشین چل رہی تو جب تک مشین بند نہیں ہوگی وہ بسم اللہ شریف ویلڈ ہوگا اس وقت تک یہ کون سا طریقہ ہے بھائی جب تک مشین بند نہیں ہوگی جب مشین بند ہو جائے دوبارہ وہ دبا دے گا بسم اللہ اللہ اکبر جتنے کٹ رہے ہیں وہ سب کے سب حلال ہوگا یہ کیسے حلال ہو جائیں گے جناب اسی طریقے سے مرغیوم آپ دیکھیے کہ وہ پہلے سے اس کو الٹا ٹانگ دیتے سور سب میں نے دیکھا جا کر کیا کینیڈا میں امریکہ میں اس طریقے سے وہ آتی ہیں اور ایک فین چلتا ہوتا اس طریقے سے جب وہ فین کے آگے آتا تو وہ فین سب کی گردنیں اڑا دیتا اس طریقے سے اور اس طریقے سے ساری مرنیاں جو ہیں وہ جناب زبا ہوتی ہیں اور سب حرام کھا رہے ہیں اور بالکل ان کو کوئی وہ بھی نہیں آتی بلکہ ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا آپ بھائی بہت مشکلات پیدا کرتے ہو ہمارے لیے جب اس لیے کہ ہم گوشت کھاتے نہیں وہاں آدمی دیکھ رہا کہ حرام ہے واضح طور پر تو کیسے کھائے گا آدم لیکن لوگ آدھی بن گئے حرام کھانے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں ہالینڈ گیا ایمسٹرڈم وہاں کے کچھ ریسٹورنٹ کے کچھ لوگ تھے اور تھے پاکستانی انہوں نے میری دعوت کی تو میں نے کہا دیکھیں کہ دعوت تو نہیں کھاؤں گا میں پہلے بتا دینا چائے پیوں گا کہنے ٹھیک ہے چائے پی لیں. تو یہ سارے ریسٹورنٹ والے جمع ہوئے میرے سامنے انہوں نے اعتراف کیا کہ مولانا آپ جو اسلام بتا دو نا بہت مشکل رش کا ٹائم ہوتا ہے تو کڑھائی جب ہوتی ہے نا تیل خنزیر بھی ہم اسی میں تل کے دیتے مچھلی بھی اسی میں تلتے مرغی بھی اسی میں تلتے, اسی میں تلتے یہ مسلمان بول رہے ہیں اور ہمیں دعوت کر رہے ہیں اور فرمایا پھر اس کے بعد سنیے کہ مچھلی مرغی خنزیر ایک ہی تیل میں تلا جاتا کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا رش ہو جاتا دوپہر کے وقت میں کہ آپ کہیں گے کہ مچھلی کسی اور تیل میں تلو خنجیر کسی اور تیل میں مرغی کسی اور تیل یہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیل جب بترے سیا ہو جاتا تو اس کو بھی ہم سنبھال کر کے رکھتے ہیں میک اپ بنانے والے جو لوگ ہیں کریم بنانے والے وہ چیڑا وہ لے جاتے ہیں ہم سے اور اس سے میک اپ کا سامان بنتا کیا بات ہے جناب دیکھا آپ نے یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ عام کے عام گٹلوں کے دام جو حرام جمع ہو رہا اس کو بھی کنجتروں بھر کے رکھتے ہیں اور اس سے کریم بنائی جاتی جس کو لوگ منہ پہ لیپا تھوپی کرتے ہیں تو کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی یہ تو مسلمانوں کا حال ہے تب بتائیے وہاں آدمی گوشت کیسے کھائے اچھا لوگ سمجھ دیں جی آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں والوں تو کیا آپ کو چھٹی دے دی دیجیے حرام کھانے کی آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کیوں نہیں قبول کرتا ان کے پیٹ میں حرام ہے جب پیٹ میں حرام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا میں نے تاریخ میں پڑھا حجات بن یوسف یہ کوفے کا گورنر بن کے آیا کوفے میں ایک سوفیا کی ایسی جماعت تھی جب کوئی گورنر ان سے مخاسمت کرتا یا تو مر جاتا یا اس کا ٹرانسفر ہو جاتا تبادلہ ہو جاتا حجاج اتنا کمبت ہوشیار آدمی تھا کہ حجاج جب کوفے کا گورنر بن کے آیا تو وہاں کے جیسے مشیر وغیرہ بتا دیتے ہیں بازار اب سے ہوشیار رہی گئی یہاں کا ایسی جماعت ہے بد دعا کر دے گی بڑا غرب ہو جائے گا تمہارا اس نے بتایا کون کون صوفی ہیں یہ, یہ اس نے لسٹ بنائی ان سوفیوں کا بھی گورنر صاحب نے آپ کی دعوت کی وہ سب صوفی آ گئے آنے کے بعد اس نے دعوت کر دی دعوت کرنے کے بعد سب کو واپس کر دیا اپنے درباریوں سے کہا اب یہ بدوا کرتے رہے میری میں ان کی بدوا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا موشن کا وہ کیسے کہنے لے کے کہ میں ان کے پیٹ میں حرام داخل کر دیا حرام داخل کر دیا جب ان کے پیٹ میں حرام داخل ہو جائے تو اب میرے لیے جتنی بدوا کریں گے کہاں مجھے لگے گی وہ بڑے لوگ و صاحب فہم ہوتے تھے اللہ کے بندے تو ایسا بھی ہم نے پڑھا کہ بادشاہ نے صوفیا اور مشاہ کا امتحان کرنے کے لیے کچھ چیزیں رکھیں حلال اور کچھ رکھیں حلال اور سب دسترخوان پر رکھ دی ایک صاحب نظر آدمی کھڑا ہوا جتنی حرام ڈشیں تھیں وہ سب خلیفہ وقت کے سامنے رکھ دیں کہا حرام کھانے والوں کے لیے حرام اور طیبوں کے لیے طیب جتنی طیب ڈشیں تھی وہ سب صوفیاء کے سامنے رکھ میں ایسا اہل نظر کہاں سے لائیں تو اس نے حرام کھلا کر, کر لیا میں بے فکر ہو گیا کہ تمہاری بدو اب مجھے نہیں لگے گی کہ تمہارے پیٹ میں حرام داخل ہو گیا تو اب جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں باہر شاید یہ اسی کا خمیازہ کہ لوگ حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے یورپ میں ایک پورا چھپا ہوا وہ ہے وہ میرے پاس بھی موجود جب جاتا ہوں تو اپنے پاس رکھتا اس میں سارے وہ کوڈ وڈ لکھے ہوئے یہ اگر دوا پر ہوں میڈیسن میں ہوں بسکٹ میں ہوں ڈبل روٹی پر ہوں بن میں ہوں کباب میں ہوں کسی میں بھی یہ لفظ جس میں ہوں گے وہ چیز حرام ہے تو وہ ہم کاغذ اپنے ساتھ رکھ کر اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لم ایک ساتھ کوئی ہمیں دوا کی ضرورت پڑی ایک ساتھ بازار سے لے آ دوسرے صاحب نے جب فارمولا پڑا کنلے صاحب یہ دوا مت کھایا جب اس لیے کہ اس پہ وہ نمبر لکھا ہوا جس میں خنزیر کی ہوتی ہے ہر چیز کا حال تو وہاں یہ ہے تو ایسی صورت میں تو مسلمانوں کو حرام سے بچنا چاہیے جب عام ہو کر کے رہ جائیں اور ایک بزرگ ہمیں ملے لگے صاحب شریعت میں تو ایبات ہے ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہو تو آپ پوچھ پہ کیسے فتو لگا رہے ہیں کہ یہ حرام یہ تو شبے میں آپ کہہ رہے ہیں نہ کہ بس یہی نقطہ آپ نہیں سمجھ پائے وہ سن لیجیے کیا ہے یہ جو گوشت ہے نا بکرا بکری دمبا مرغی مرغا گائے بیل بیس یہ آپ حلال سمجھتے ہیں نا یہ اصل میں بنیادی طور پہ حرام یہ حلال نہیں یہ بنیادی طور پہ کہیں گے وہ کیسے اچھا میں آپ سے کہوں گا بتائیے ایک دمبا ہو جس کی چربی کی چکتی جو ہے وہ لٹک رہی آپ اس میں سے ایک کلو نکال کر بھون کے کھا لیں گے نہیں کھائیں گے نا کیونکہ آپ تو کہیں گے دمبا حلال ہے تو بھائی یہ جانور بنیادی طور پہ حرام ہیں کچھ شرائط سے حلال ہوتے ہیں یہ جانور بنیادی طور پہ حلام ہے کچھ شرائط سے حلال ہوتے اور شرط کیا ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے یہ کہہ کر ذبا کرے بسم اللہ اللہ اکبر اب یہ جانور آپ کے لیے حلال ہوا تو بنیادی طور پر یہ جانور حلا یہ اصول یا مطلع گا کہ اصل شہ میں عباہت ہے نہیں یہ اس کے لیے ہے جیسے ٹنکی میں پانی آپ وضو کر رہے ہیں تو بلا وجہ شبہ کر رہے ہیں کہ ٹنکی میں چوہ گر گیا ہوگا ہمارا وضو نہیں ہوا یہ ایسا شبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ہے وہ کہ بنیادی طور پر جوچیت اب یہ جانماز ہے کوئی صاحب چٹائیاں اٹھا دے کے دیا تو بچے آتے رہتے ہیں اسے کسی نے پیشاب کر دیا تو سارا اسلامی خطر میں پڑ جائے مگر وہ جس میں اصل شہ میں عباہت ہے اور گوشت اصل میں حرام اور چند شرائ سے حلال ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے اور بنیادی طور پہ اگر بکرا حالات ہے کس کا بھی پکڑ کر حلال کر کے کھا جاؤ کیا حلال ہو جائے گا تقبیر بھی پڑ کے ذبح کرو تو کسی کا بکر محلے میں سے لے آؤ کیا حلال ہو جائے گا وہ تو اس کے شرائط ہیں اس شرط میں یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے اب جانور حلال ہوگا سمجھ اور اس میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے یہ تو اللہ کے مہربانی ہوئی کہ او خان کے دور میں یہاں ایک پلاٹ لگ گیا تھا تقریباً ساٹھ اکسٹھ کی بات ہے بھینس کالونی میں یہ چھٹکے کے گوشت کا یہ تو ہمارے جیسے فقیروں نے علما ایک ادم کیا ایک جلوس نکالے اور جناب اس کے بعد میں وہ اٹھایا گیا اس کا ایک ڈائریکٹر تھا مذہبی عمر کا جس کا نام فضل الرحمان تھا وہ کمبت یہ پلانٹ لا کے اس نے لانڈی میں لگا دیا تھا کہ یہ مشین سے اب ذیبہ ہوگا یہ قصائیوں کو فارغ کر دیا جائے وہ تو اللہ کے کرم سے پاکستان میں جان چھوڑ گئی اب اگر خفیہ طور پر کہیں کچھ ہو رہا ہو یہ تو بہت کچھ ہم نے سنا بڑی بڑی ہوٹل والے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مری بھی مرغی بھی لگا دی جاتی جی ہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں کون کھائے گا شہر ٹن میں اس میں یہ تو بڑے لوگ ہیں نا سب تو یہ کائے کے لیے ان کو یہ فکر ہے بارد. سب کھائے جاؤ جو کوئی سامنے آپ یہ پوچھ لیں آپ جتنے مرغی بیچنے والے چپ چاپ سے پوچھے گا آپ کا بھائی کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں لگا ہوا بتا دو یہ خود اعتراف کر دیں کہ مری مرغی جو ہے ہم اس دام میں بھیجتے ہیں اور زندہ اس دام میں بھیجتے ہیں تو اب آپ اپنے طور پر جتنا بچ سکتے ہو بچیں پھر یہ سمجھیں ہم آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں نہیں بلکہ جب آدمی کے گوشت میں آرام جاتا ہے پیٹ تو وہ اس بدن کا جز بن جاتا اور جو حرام کھانے سے بدن کا جز بنے وہ جہنم میں جائے گا تو اس لیے ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے دال اور سبزی کھانے سے آدمی مر نہیں جاتا ہاں یہ بھی سن لیجئے گا کہیں شبہ ہو مت خان گوشت اپنے سامنے سے کریں کر متخان ایسا گوشت دال سبزی کھائیں کون منع کرے گا آپ کو دال سبزی تو دنیا بھر میں یہ موجود ہے سارا سارے سیلاٹر ہاؤس میں نے دیکھے مجھے کہیں بھی عزیزانے نے مطمئن نہیں ہو کہیں دیکھ ایک ہتوڑا وہ آن کر گائے کے سر پہ پڑتا ہے وہ لٹ جاتا اب اس کو ذبح کرتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھا جب ذبح کیا جائے اس میں سے خون ایسے نکلتا جیسے لوٹے میں سے پانی گرتا آپ قربانی کرتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں مقبر کیسا نکلتا فوارہ مارتا وہ خون کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ویسے فوارا میں کیوں نہیں نکلتا ویسے کیوں نہیں نکلتا خون اس لیے کہ مر جاتا جان پھر ایک طریقہ یہ کہ اس کو گولی مارتے ہیں سر میں سر میں گولی مارتے ہیں تو گائے گر جاتی اب اس کو لا کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں اب اس کا فون بھی دیکھتے ہیں بالکل اس طریقے سے مٹ ہم نے پوچھا کر لے کے بے ہوش ہو جاتا فرض کیجئے کسی کو آپ نے گولی ماری گولی مارنے کے بعد اس کو قابو کرنے میں آسانی ہوتی لیکن اگر اس میں حیات کے رمک باقی نہ کچھ نہ کچھ ذرا سا حیات کے رمک باقی اس کو ذبح کر دیا جائے اب تو وہ حلال ہو جائے گی جیسے عموماً لوگ شکار کرنے والے 4 نمبر کا کارتوس ہوتا اس میں بہت زیادہ چھر رہے ہو مرغابیاں بیٹھی ہوئی ہیں پرندے ایک کاڑت اس میں فائر کر دیں ٹوئل بور سے آپ پچیس پرندے جو ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک اب آپ اس کو ذبح کرنے جائیں وہ تو جب تک تو مر جاتے ہیں مگر شکاری سارا کھا جاتے ہیں ذبح کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے فائر کر دیا نا تو وہ یہ سارے جانور ذبح ہو گئے سبحان اللہ وہ سارے کے سارے کھالے لیں بھائی یہ جانور تڑپتے ہوں اب آپ ان کو ذبح کریں تو تب جانور حلال ہوگا سمجھ گیا اس طرح حلال نہیں ہوگا فائر کر دیں اب پندرہ مرغابیاں مر گئیں تو اس کو ذبح کر کے آپ کھا جائیں یہی بلکہ بلوچستان میں تو جنگلی چوہا کھایا جاتا جنگلی چوہا جس کے اوپر کانٹے ہوتے بڑے شوق سے کھاتے ہیں جنگل میں شکار کر کے رات بھر ڈیرا لگاتے بوٹی لگاتے ہیں جیسے وہ کیا کہتے ہیں کباب جیسے تل کے کھاتے ہیں اس طریقے سے کھا رہے ہیں حالانکہ جنگلی چوہا ہے جس کو ہم نے تلاش کیا عربی میں لغت میں منجد میں اس کو عربی میں دلدل کہتے ہیں اور اس کو باضابطہ شریعت نے حرام کیا اور سارے لوگ شکار کر کے کھا رہے ہیں اس کو تو ہمیں کھانے کے معاملے میں آرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے مسلمان کی شان ہے اللہ صلی اللہ سعید مولانا محمد